و <تصفح> کاج، پانچو درس، پانچو کی امجد ابراہیم علیہ السلام حمیم اللہ سے شروع کر کے آپ کی مبارک زندگی کی ابتدائی چالیس سالوں مختصر ایک بات کر لی اور آپ حضراتیں سن آج سے اس سلسلے کی سب سے اہم لڑکی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے یہ لوگ یہ سمجھے کہ سارے پس منظر میں بیک گراؤنڈ کیونکہ انبیاء نے السلام کی اصل زندگی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ان کو منصب لوگوں سے سرفراز کیا جاتا ہے وہ اس کام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں جس کام کے لیے اللہ جن شاہوں نے تو بھیجا ہوتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل نے چالیس سال کی عمر میں اس فریضے اور اس منصب کے لیے کا حکم ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس چالیس سال یا جو بھی عمر کسی نبی کی نبوت کی ہو اس سے پہلے وہ کسی عام انسان جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے بلکہ جیسا کہ آپ نے سن لیا پچھلے دروس میں کہ شق صدر کا واقعہ پیش آ رہا ہے اور مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم شریف میں موجود ہے آپ نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں پہچان سکتا ہوں صاحبہ سے کیا کہ آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سا ہے جو مجھ پر وہی آنے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا یعنی جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے کہتا تھا کہ السلام علیہ کا یا رسولند تو یہ ایسی چیز کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امبیاں علیہ وصلاۃ والسلام کی زندگی میں پہلے سے ایسے اشارے اور ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ان کی ہر قسم کے گناہوں سے اللہ جلشان و حفاظت فرماتے ہیں معصوم ہوتے ہیں پیدائشی طور پر معصوم و الخطا ہوتے ہیں اور جس عظیم الشان منصب کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہوتا ہے اس کی تیاری ظاہر سے پہلے وہ ان کی پیدائش کے ساتھ سے شروع ہو جاتی ہے اور ان کی جو برکات اور ان کی رحمتیں جیسے آپ نے سنا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ سنایا وہ تو بچپن کی چیزیں تھیں ساری کی ساری آپ پر وہی کا آغاز کیسے ہوا وہی اس پیغام کو کہتے ہیں جو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے امبیا علیہ السلام پہ اتارتے اس کا آغاز یا اس کی ابتدا یہ بہت بڑا ایک تاریخی موڑ تھا آپ کی زندگی کا اس قدر زیادہ کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر مشورہ کرنے لگے حضرات صحابہ سے اپنے دور حکومت میں کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کس تاریخ سے کیا جائے تو بہت سے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ وہی کا آغاز اتنا بڑا واقعہ ہے تاریخ انسانی کا کہ اس دن سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے اور بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ آپ،, آپ کی پیدائش کے دن سے کہ آپ کی پیدائش بھی بہت بڑا واقع ہے اور بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ ہجرت کے دن سے کیونکہ ہجرت کا آپ کے مقاصد زندگی میں سب سے بڑا کردار اور رول ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس تیسری رائے کو پسند فرمایا اور ہجرت کے دن سے آپ کے اس اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا جو آج بھی ہجری تاریخ ہیں جو بدقسمتی سے ہماری زندگیوں سے نکل گئی پہلے یہاں برے صغیر میں قدیم تمام جو دستاویز موجود ہیں اس میں ہجری تاریخوں کا اندراج ہوا کرتا تھا انگریزوں کی اس خطے میں آمد سے پہلے پہلے تو انگریز جاتے ہوئے ہمیں جن چیزوں سے محروم کر کے گئے ہیں ان میں سے ایک ہجری تاریخ بھی ہے یہ تو اگر ربیع الاول کی آمد کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے لوگوں کے ربیع الاول آ گیا محرم میں محرم کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے محرم آ گیا ورنہ میرا خیال ہے کہ ربیع ثانی اور جماعت الول جماعت ثانی رجب شابان کا لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کون سا مہینہ آیا اور کون سا چلا گیا رمضان پتہ چلتا ہوگا ایک محرم پتہ چلتا ہوگا اور ایک روی الاول پتہ چلتا ہوگا عام طور پر اور ہمارے بچوں کو تو شاید ان بارہ مہینوں کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے اپنے گھروں میں آج جا کر اپنے بچوں سے ان بارہ مہینوں کے نام سنیے گا کہ کتنے بچوں کو آتے ہیں تو ذرا آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اسلامی کیلنڈر سے ہماری وابستگی کتنی باقی ہے حالانکہ ہمارا ہماری تمام تقویم اسی کیلنڈر کے ساتھ تمام شرح مسائل اسی کے ساتھ وابستہ ہے عدت اس کے ساتھ وابستہ ہے کفارے اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور ساری عبادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں تمہارا تو سارا نظام اس کے ساتھ ہے اگرچہ شمسی کے بھی کوئی ہم سے غیر اسلامی نہیں کہتے سورج چاند دونوں اللہ کے پیدا کرنا ہے تو چاہے سورج کے اعتبار سے حساب لگائیں یا چاند کے اعتبار سے لیکن اسلامی تقویم یعنی اسلام کا حساب کتاب سارا وہ قمری اعتبار سے چلتا ہے تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے اور وہ یہ کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی کا آغاز ہوا ہے وہ سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوا سب سے پہلے جس جو چیز آپ کو غیر معمولی تو پر محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے جو خواب آتا تھا دن میں ویسے ہی ہوتا تھا رات کو جو خواب آتا تھا وہ سچا ثابت ہو جایا کرتا تھا یہ چیز آپ کے لیے غیر معمولی چیز پہلے مرحلے پر ثابت ہوئی پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کو ہم نے یہاں مختلف عنوانات کے تحت بیان کیا ہے اور اس کی آج میں تفصیل اس سے نہیں بیان کروں گا کہ وہ یہاں میں کئی دفعہ تفصیل سے اس کو بیان کر چکا ہوں اور آپ حضرات چونکہ بیشتر ہمارا مجمع ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پابندی اور باقاعدگی سے آتے ہیں اور اس نے انہیں بات سنی اور وہ وہ پہلی وہی کا جو واقعہ جو غار حرا میں پیش آیا یہ غار حرا جو ہے یہ جس پہاڑ میں ہے اس کا نام جبل نور ہے اور یہ جبل نور جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے اس وقت بیت اللہ سے کہہ لیں یا مکہ کی مرکزی شہر سے تین میل کے فاصلے پر تھا اب تو شہر پھیلتے پھیلتے جبل النور تک پہنچ گیا اس زمانے میں شہر سے باہر تھا اور اس کی اوپر ایک یہ غار ہے بہت سے لوگ جاتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے جو لوگ مکم کرمہ جاتے ہیں تو غار حرا میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں اب تو سیڑھیاں بن گئی ہیں رستے بن گئے ہیں تب بھی مشکل ہوتا ہے یہ ایک غار ہے جن حضرات نے دیکھا ہوگا ان کے ذہن میں ہوگا کہ تقریباً چار گز اس کی لمبائی ہے اور کوئی دو گز اس کی چوڑائی ہے ایک انسان اس میں لیٹ سکتا ہے باہر اور ادھر آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کچھ وقتوں کے لیے کچھ وقت کے لیے تنہائی اختیار کیا کرتے تھے حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں کہ حب ببا الخلا آپ کو خلوت یعنی تنہائی محبوب ہوئی تھی تو آپ جاتے تھے کتنا دن ٹھہرتے تھے روایات مختلف ہیں تین دن بھی ہفتہ بھی بعض روایات میں تو آپ کا پورا رمضان غار حرا میں گزارنے کا ذکر آیا اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ کم وقت کے لیے جایا کرتے تھے تین دن کے لیے کسی اس کے لیے تو اماں خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کو توشہ یا زادہ راہ یا وہاں کھانے پینے کا سامان خشک سامان ستو کھجوریں وغیرہ باندھ کر دے دیا کرتی تھیں اور جب آپ زیادہ دن کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اماں خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی انہا اپنے گھر سے اسی جبل نور کے قریب اپنے کچھ رشتہ داروں کے گھر منتقل ہو جاتی تھیں اور یہاں سے وہ آپ کی خبر گیری رکھا کرتی تھیں اور آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان چونکہ بےق وقت اتنا لے جانا ممکن نہیں ہوتا تو وہ آپ کو وہاں پر پہنچایا کرتی تھی وہاں جبرائیل امین آئے پہلی دفعہ اور آپ نے آ کر یہ سارا قصہ زقدیجہ کو سنایا اور کہا کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ پڑھو ایک میں نے کہا کہ ما انا بقارن میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو انہوں نے پھر تو انہوں نے اس پر مجھے پکڑ لیا اور بھینچا پھر چھوڑا پھر کہا اقرا میں نے کہا ما انا بقارن انہوں نے پھر اپنے سینے سے لگایا زور لگایا پھر چھوڑ دیا تین دفعہ ہوا پھر انہوں نے کہا کہ اقرا بسم رب الدی خلق خلق الانسان من علق عالق وربک الاکرم رب علم بالقلم علم الانسان ما قلم يعلم یہ پانچ آیتیں سور علق کی آپ پر اس کی دہشت تاری ہوئی وہی کا ایک بوجھ ہوتا تھا جو آپ پر آیا گھر اترے قارے سے اترتے ہوئے اپنے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ قبرا سے فرمایا میرے اوپر کمبل ڈالو اور سردی سے کپ کپ رہے تھے پسینے پسینے تھے تو پھر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی یہ ساری بات چیت ہماری ہو چکی ہے آج ہم تھوڑا اس سے آگے جائیں گے اچھا اس کے بعد ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ ظاہر بات ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلی وہی کون سی نازل ہوئی احادیث میں تین قسم تین آیتوں صورتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ پہلی ہیں ایک تو یہ قرب رب خلق کا ذکر ہے ایک یا کم فنظر قم فانذر کا فکبر و فطہر بک فطر اس کے بارے میں بھی ذکر ہے اور ایک ذکر جو ہے وہ سورت الدح کے بارے میں ہے کہ وحاء وا سجا ما وداغ و رب کا اس کے بارے میں تو حصیرت نگاروں نے اور محدثین نے اس میں تطبیق کی ہے تطبیق کا مطلب ہوتا ہے تینوں کو ملایا ہے تینوں پر ایک ایسی بات جس سے تینوں باتیں درست ہو جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی تو یہی تھی جس سے آپ کو نبوت مینی لیکن اس میں فریضہ رسالت کا کوئی ذکر نہیں ہے پڑھنے کا تو ذکر ہے اقراب بسم رمبک النزی خلق اللہ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے تو نبوت تو مل گئی کیونکہ جبرائیل آ گئے اور اور جو رسالت ملی ہے وہ یا یہ مدت فر کمف کہ او چادر میں کملی میں لپٹنے والے اس کو لپیٹنے والے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کر دیجئے یہ منصب رسالت ہے کام کام دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور پھر کچھ عرصے تک جو وہی رک گئی تھی اور نہیں آئی تو پھر جب آئی حتیٰ کہ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی ایک بہت ہی بدبخت اور زبان دراز عورت تھی جس نے اتنا برا تبصرہ کیا وہی کے رک جانے پر کہ جس کو آپ آج بھی سنیں تو آپ کا دل کٹ کر رہ جائے گا اور آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل آزار باتیں سنتے تھے اور صبر فرماتے تھے اس بدبخت عورت نے کہا کہ لگتا ہے کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے الیاز باللہ اور اس لیے کوئی نئی چیز نہیں آ رہی ہے کچھ شروع میں آئی اس کے بعد بند ہو گئی تو یہ دل باتیں آپ نے سنی اور درمیان میں کچھ حصہ پھر جو وہی آئی تو وہ وضحا ادا سجا ماں بدا کا رب کا و ماں کلا آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے بیزار ہوا ہے تو اس لیے اس کو بھی پہلا کہا جا سکتا ہے اور یاہی المدثر کو بھی پہلا کہا جا سکتا ہے اور اقرا بسم رب الزی خلق کو بھی پہل کے تینوں کے پہلے ہونے کے اپنے اپنے اعتبارات تینوں روایات برت کی تطبیک ہو جاتی ہے اس طریقے کے ساتھ حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی علیہ کے پاس جب آئے اور انہوں نے آپ کو بڑے شاندار الفاظ میں تسلی دی آپ کی دل جوئی کی آپ کی ہمت بندھائی اور اس کے بعد وہ سمجھ گئی کہ معاملہ تو دیکھیں حضرت خدیجت القبرہ کی آپ ہوشیاری سمجھداری انسان حیران ہو جاتا ہے ایک تو وہ الفاظ جو تسلی کے کہے وہ بہت بڑے پھر جو چیز آگے اگلا جو عمل کیا کہ وہ سمجھ گئیں کہ یہ اس دنیا کی چیزیں نہیں ہیں جو آ رہی ہیں میرے شوہر پر اور یہ کسی اور دنیا کی ہیں اور اس دنیا کے لیے ان کے پاس جو واسطہ تھا یا جو ذریعہ تھا وہ اپنا چچزاد بھائی ورقہ ابن نوفل جو راہب تھے اور شرک سے بیزار ہو گئے تھے شرک سے توبہ تائب ہو گئے تھے اور ظاہرہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو آئی نہیں تھی تو اسی سال اسلام کے مذہب پر چلے گئے تھے ادھر مکہ میں رہتے ہوئے یہ قریشی ہوتے ہوئے قریشی تھے جو حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے خواہد جو حضرت خدیجہ کے والد تھے اور نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا تھے تو حضرت خدیجہ خواہد کی بیٹی تھیں یہ نوفل کے بیٹے تھے بوڑھے بہت زیادہ تھے بہت ضعیف تھے اور ان کے پاس لے کر گئی ہوں کہ اس مسئلے کو کیا وہ بتاتے ہیں کیا چیز ہے تو انہوں نے کہنے لگی کہ وہ عمر زیادہ تھی ان کی تو خدیجہ نے ان سے کہا کہ ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیے تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ نے بتایا جو تجربہ گزرا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے جو علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہو ہوتا رہا کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آپ کو تعجب ہوا کہ میری قوم مجھے کیوں نکالے گی تو آپ نے فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی ان کا ہاں اس دعوت کو لے کر جو بھی کھڑا ہوتا ہے امبیا مثلاۃ اسلام کی ترتیب بتائی کہا کہ اس کی ان کی قومیں ان کے درپے ہو جاتی ہیں اور وہ ان کو ان کو تکلیف پہنچاتی ہیں. تو یہ بات چیت ہوئی اور اس کے بہت کم دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا تو یہ ہوا آپ اس بات پر تو سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت خدیجہ القبر رضی اللہ تعالی نے کی باقی تین شخصیات کے بارے میں آ رہا ہیں یعنی بعض لوگ حضرت خدیجت القبرا کے ایمان کو مقدم اکثریت کی رائے تو یہی ہے بعض حضرت حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو مقدم کرتے ہیں اور بعض حضرت حضرت علی مرتضیٰ لیکن اصل حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر کے بارے میں آ رہا ہے اور ایک چوتھی شخصیت جو اس میں موجود ہے وہ زید ابن حارثہ کی ہے جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اس میں بھی تطبیق دی گئی ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عورتوں میں پہلا ایمان خدیجہ کا ہے مردوں میں پہلا ایمان ابو بکر کا ہے بچوں میں پہلا ایمان علی مرتضی کا ہے آزاد کردہ غلاموں میں پہلا ایمان زید ابن حارثہ کا ہے اور موجود غلاموں کے اندر پہلا ایمان بلال رضی اللہ تعالیٰ کا ہے جو حالت غلامی میں ایمان ہے زید ابن حادثہ تو آزاد حضور آزاد کر چکے وہ تو جب ان کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ غلام نہیں ہے ان کا قصہ میں سنا چکا ہوں کئی دفعہ کہ وہ آزاد بچہ پکڑ کے لا کے کسی نے مکہ میں بیچ دیا تھا اور جب ان کو حضرت خدیجہ کے پاس پہنچا کے انہوں نے حضور کو تحفے میں دیا تھا اور پھر جب ان کے والد اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ یہاں پر ہے تو وہ ان کے پیچھے آئے تھے اور بتایا تھا کہ یہ غلام نہیں ہے تو آزاد بچہ کسی بردہ فروش نے پکڑ کے غلاموں کی طرح بیچ دیا تو حضور نے کہا تھا لے جاؤ ان کو وہ تو زید بن ہار سک گئے نہیں تو اس سے وہ آزاد تھے تو اس میں بہرحال پہلا ایمان جو ہے چونکہ یہ باتیں حضرت خریجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ہیں اس لیے وہی پہلا ایمان اور کچھ روایات بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں اب وہ کیا کرتی ہیں مثلا سیدنا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر جو روایت ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتا دوں تو بکر کے ایمان سے متعلق سیدہ ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بچپن سے دوستانہ براسل تھے تعلقات تھے آپس میں اٹھنا بیٹھنا تھا عمر بھی دو ڈھائی سال کا فرق تھا عمر کے اندر اور کئی تجارتی سفروں میں حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور کے ساتھ گئے ہیں اور اب آپ سوچیں کہ ایک کی عمر چالیس سال ہے اور دوسرے کی عمر اڑتیس سال ہے تو یہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس میں ساری جوانی دونوں نے ایک ساتھ گزاری ہے لڑکپن ایک ساتھ گزارا ہے تو ایک دوسرے کے حال سے زیادہ ان سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے دیکھیں کہ انسان کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی گھر والی کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے اور اس کے اس قریب ترین دوست کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے جو بچپن سے لڑکپن سے جوانی کی ابتدا سے لے کر آغاز سے لے کر ادھیڑ عمر جو چالیس سال کے عمر ہے اس عمر تک جو ساتھ رہا ہے ہم نوالا رہا ہے اسفار میں ساتھ رہا ہے اس کی رائے کیا ہے کسی بھی انسان کے بارے میں یہ دو آر بڑی اہم ہوتی ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں عملی تجربہ کرنا ہو تو آج گھر جا کر اپنی اپنی بیویوں سے اپنے بارے میں رائے لے لیجیے گا کہ ان کی کیا رائے ہے باہر معاشرہ جو کچھ بھی کہتا ہے ان کی رائے کو بڑا اعتبار کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم جس بندے کے ساتھ زندگی گزار وہ کیسا ہے اسی طرح آپ کے کوئی ایسا دوست ہو جو بچپن سے آپ کے ساتھ رہا اور آج تک آپ کے ساتھ ہو یہ نہیں کہ اس نے آپ کا صرف ایک زمانہ دیکھا پھر آپ سے لا تعلق ہو گیا اس کی رائے کیا یہ بڑی اہم رائے ہوتی. تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا انہوں نے کہ مکم کرمہ میں چاند اترا ہے اور اس چاند کی کو اترنے کے بعد تمام گھروں میں اس کی روشنی پھیلی اور اس کے بعد وہ چاند بکھرا اور اس کے ٹکڑے مکہ کے تمام گھروں کے اندر گئے اور پھر عجیب یہ ہوا کہ جب وہ ٹکڑے بکھر کر سارے گھروں میں گئے پھر وہ ٹکڑے سارے کے سارے یکجا ہو گئے اکٹھے ہو کر وہ چاند دوبارہ بن کر اب بکر صدیق کی گود میں آ گیا تو یہ خواب انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کسی اہل کتاب کے کسی عالم سے جس کا نام نہیں لکھا سیرت کی کتابوں میں بعض حساب نے لکھا بھی ہے لیکن وہ روایات بہت مستند نہیں کہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا انہوں نے کہا کہ نبی آخر زمان کی بحثت کا زمانہ ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ نبی جب آئے گا تم ان کے خاص آدمی ہوگے بکر صدیق سے کہا تم ان کے خاص رفیق ہوگے اس اس خواب کی یہ ہے تو حضرت بکر صدیق اس خواب کو دیکھ چکے تھے اور یوں گویا کہ وہ بھی انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں ایک دفعہ وہ حکیم ابن ہضام ان کا ذکر آتا رہا ہے آگے بھی آئے گا سیرت میں یہ نام آپ یاد رکھیے گا یہ بڑے شریف و نفس انسان تھے ایمان تو بہت بعد میں لائے بدر میں لڑے بھی صحیح آ کر بہد میں بھی لڑے لیکن تھے بڑے اچھے آدمی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص دوست تھے حالت کفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیے بھیجا کرتے تھے تحفے بھیجا کرتے تھے ایک دفعہ آپ کو یمن سے ایک بڑا قیمتی جبا سرخ رنگ کا بھیجا تو وہ جو ہے ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس سے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ شریف النفس لوگوں کی صحبت ایک جیسی ہوتی تھی ہر زمانے کے اندر یہ دیکھیں آپ سارے لوگ جو ان کے ملنے جلنے والے ہیں نا وہ اسی طرح کے ہیں اور پھر اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان نے اپنے جن قریب ترین پانچ دوستوں کو جن سے ان کا قریبی تعلق تھا سب سے پہلے دعوت دی میں بھی آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں اس سے آپ کو ان کی پوری کمپنی کا اندازہ ہو جائے گا پوری ان کی صحبت کا اندازہ ہو جائے گا وہ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے مکہ میں تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اس کی آئی آہ لونڈی حکیم ابن لذام کی اچھا یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ یہ حکیم ابن حضام جو ہے یہ حضرت خدیجہ الفقرار رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی تھی تو لونڈی نے آ کر حکیم ابن حضام سے کہا کہ آپ کی پھوپی تو عجیب بات کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر اللہ کے رسول ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے رسالت حالت اقرار کر لیا نا ابھی ابو صدیق مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بات ہی نہیں پتہ تھی یہاں سے ان کو پتا چلا دعو نبوت کا یا حضور پر رسالت کے اترنے کا جب یہ بات اس لونڈی سے سنی تو کہتے ہیں حضرت بکر صدیق خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے اور سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے لیکن یہ لونڈی کی گفتگو سے نمایاں سیرت نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت خدیجہ ایمان لا چکی تھی اس لیے وہ بالاتفاق اتفاق پہلی مومنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تو کہتے ہیں کہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ آج میں نے بات سنی حکیم نےضام کی لونڈی یہ کہہ رہی تھی رسول اللہ تو نہیں کہا ہوگا حضور ابھی ان کو پتہ نہیں تھا جو جس نام سے پکارتے تھے وہ کہا ابوالخاسم کہتے تھے احترام میں حضور کوئی سارے لوگ تو آپ نے کہا کہ تم نے درست سنا اور واقعہ بھی بیان کیا اور کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر مرکوز کیا ہے یہ سنتے ہی ابو بکر کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ تھے کہ بی امی بی ابی و امی انت یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان و انت و الصدق آپ سچوں میں سے ہیں انا اند اللہ, الہ الا اللہ و انک رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول اس پر اس چیز پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضور نے ان دونوں لوگوں کے ایمان کی بڑی قدر کی کیسے قدر کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوں تو خدیجہ کا ذکر گھر سے باہر نکلیں تو خدیجہ کا ذکر بیٹھیں تو خدیجہ کا ذکر اٹھیں تو خدیجہ کا ذکر تو سوکنیں تھوڑی سی طبیعت میں اثر آ ہی جاتا ہے کہنے لگی ہم تھوڑی کو میں نے ایک دفعہ کہہ دیا رسول اللہ وہ بوڑھی خاتون آپ کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں انتقال ہو چکا تھا خدیجہ کا داعشہ کی شادی تو خدیجہ کے بہت بات ہوئی ہے تو کہا کہ آپ کے ذہن سے نکلتی نہیں حالانکہ آپ کو ان کے بعد اللہ پاک نے بہت اچھی ازواج سے نوازا ہے اس کے بعد آپ نے کئی نکاح فرمائے اور بڑی اچھی ازواج آپ کی آئی ہیں اس پر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ناک ہو گئے اور آپ کے پیشانی پر جو بال تھے وہ کپ کپ آنے لگی اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہرگز میں اور خدیجہ سے بہتر بیوی اللہ نے مجھے کوئی نہیں اور کہا کہ وہ میرے ساتھ اس وقت میروں پر ایمان لے کر آئی جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس نے اس وقت اپنے مان سے میری دل جوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کرنے کی کوشش کی اور اللہ جلل ہو نے اس کے پیٹ سے مجھے سالی اولاد دی تو یہ ان کے ایمان کی قدر تھی جو آپ فرماتے تھے اور ابو بکر کے اس ایمان کی قدر کیسے کی کہ ایک دفعہ حضرت اوبکر حضرت عمر کے درمیان تلخی ہو گئی حضرت عمر کا مزاج تیز بھی تھا تلخی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو پتہ چلا اور آپ کو پتہ چلا تو آپ کو سخت غصہ آیا اور حضرت عمر فاروق سے آپ نے کہا کہ جس وقت تم سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت اس نے میری تصدیق کی یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے اپنی ذات اور اپنے مال سے میری انتہائی ضرورت کے وقت کے اندر دل جوئی کی کیا تم اس کو میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے میری میرا لحاظ کر کے تم لوگ اس سے لڑنے سے یعنی ان کے ساتھ کسی تلخ کلامی سے باز نہیں آ سکتے یا آپ کا ابس صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی یا اس بات کا کہنا کہ انہوں نے اور دوسری باتیں ایک آپ نے یہ اس کے ساتھ ایک اور فرمائی کہا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان پیش کیا جس کو بھی میں نے ایمان کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ میرے ساتھ گفتگو اس کے اوپر کی کوئی نہ کوئی اشکال اس نے اس کے اوپر کیا سوائے ابو بکر کی کہ جب میں نے اس کے سامنے میں نے اس کو ایمان کی دعوت دی تو اس نے بغیر کسی تردد کے میرے اوپر یہ ایمان لے کر آئے اس بات کی قدر فرمایا کرتے تھے تو تیسرا ایمان جو ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے پاس رہنے کی وجہ یہ تھی کہ ابو طالب جو حضور کے چچا تھے اور حضرت علی کے والد تھے ان کے کچھ مالی حالات خراب ہو گئے چار ان کے بیٹے تھے سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا نام تو بعض روایات میں اور بھی آتا ہے لیکن وہ اسی کنیت سے مشہور ہوئے دوسرے نمبر پہ جو ان کے بیٹے تھے اس کا نام عقیل تھا عقیل کا نام آپ نے سنا ہوگا مسلم بن عقیل ان کے بیٹے تھے جو حسین کا خط لے کر گئے تھے کوفہ اور تیسرے نمبر پر جو تھے وہ جعفر تھے جعفر کا نام بھی سنا ہوگا جن کو جعفر تیار کہتے ہیں تیار اس کہتے ہیں کہ ان کی لاش پرواز کر گئی پر لگ گئے تھے اور چوتھے نمبر پر علی برتض تھے اور ان چاروں بھائیوں کے درمیان 10 سال کا فرق تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ آپ کے بڑے بھائی اور میرے چچا ابو طالب کے معاشی حالات تنگ ہیں تو اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کی یہ مدد کر سکتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا آپ اپنی کفالت میں لے لیں اور دوسرا بیٹا میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں تو ان کا بوجھ کچھ کم ہو جائے گا تو یہ دونوں چچا بھتیجے گئے ابو طالب کے پاس تو ابو طالب نے کہا کہ ایک طالب کو چھوڑ دو اور عقیل کو چھوڑ دو میرے پاس مطلب بڑے دونوں کو کہا کہ ان بڑے دونوں کو میرے پاس رہنے دو جعفر اور علی کو تم میں سے جو لینا چاہے لے لے تو حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا اور اپنے ساتھ لے آئے تو یہ دونوں حضرات جو تھے اپنے وہ اپنے چچا کی کفالت میں چلے گئے یہ اپنے چچا زاد بھائی کے کفالت کے اندر آتے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اس پر یہ ہوا کہ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنتے اسد ہے فرت علی کی والدہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بعد میں بیان کروں گا کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جاؤ ایک چیز کے بارے میں کہا جاؤ یہ خواتین تینوں فاطمہوں کو دیا وہ تین فاطمہ کون تھی ان کا نام بھی فاطمہ بنتے اسد عمر فاروق کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا فاطمہ بنتے خطاب کے نام سے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو اس وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا تعلق تھا اور ان کا نام علی حضور نہیں رکھا تھا اور کہتی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو حضرت علی پیدا ہوئے تو حضور تشریف لائے اپنا لعاب دہن ان کے زبان کے اوپر لگایا اور اپنی زبان جس طرح بچے کو دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی زبان حضرت علی کے منہ میں ڈالی اور دلی حضور کی زبان کو چوستے چوستے سو گئے یہ بالکل ان کی پیدائش کے بعد کی بات حرد علی کا ایمان اس طرح ہوا کہ ایک دن وہ تشریف لائے تو دیکھا گھر پر آئے وہاں تو رہتے ہی وہیں تھے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی دونوں تو انہوں نے کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے کہ اس کے بندے اس دین پر آئیں اور اس کی ہی تبلیغ کے لیے اللہ نے رسول بھیجے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ اس کی عبادت کرو اور لات اور عزہ کا جو مشہور دو بت تھے ان کا انکار کرو تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت عجیب بات ہے اور میں اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر اس کے بارے میں کچھ آپ کو جواب نہیں دے سکتا اور میں نے میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا تو آپ نے فرمایا کہ علی اگر تم اسلام نہیں لانا چاہتے تو کم سے کم اس راز کو فاش مت کرنا یہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ میں نے تم سے کیا بات کی یہ وہ دور ہے جس میں ابھی اللہ کی طرف سے اس دعوت کو الل اعلان پھیلانے کی کا حکم نہیں آیا پہلے تین سال جو رات گزر گئی اور رات ہی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے دل کو پلٹ دیا اور وہ صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے دستے مبارک کے اوپر اسلام قبول فرمایا پیر کا دن تھا جب علی نے دیکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے سوموار کا اور منگل کو آپ اسلام لائیں اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال تھی ہدالی کی عمر آٹھ سال تھی اس وقت بعض حضرات نے دس سال بھی کہی ہے لیکن بہر بالغ نہیں ہوئے تھے بچے تھے اچھا پھر اس طرح ہوا کہ ان کے و... اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایمان والد سے پوچھے بغیر لائے ہیں ون اگر پوچھ کر لاتے تو یہ جو آگے حدیث میں جو واقع آ رہا ہے اور سیرتی کتابوں میں لکھا ہے پھر یہ اس سے پتا چلتا ہے والد کو بعد میں پتا چلا کہ ایک دن ان کے والد ابو طالب نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان سے کہا کہ یہ کیا ہے تم کیا کر رہے ہو تو آپ نے فرمایا کہ یا عبد یا اب تی آمن تو وہ بے رسول اللہ وہ صدق تو بھی ما اب ہی تو میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں جو وہ دین لے کر آئے ہیں اس کی اس کی میں نے تصدیق کی ہے اور ان کے ساتھ مل کر میں نے اللہ کی نماز بھی پڑھی ہے وہ اور ان کی پیروی بھی کی ہے تو اس پر ابو طالب نے کیا کہا وہ بڑی عجیب بات ہے کہا کہ قول لہو اللہ کہا کہ اے بیٹے انہوں نے تمہیں خیر کی طرف بلایا ہے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا اس بات کو خیر کی طرف بلایا ہے تو یہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹے نا یہ چیز اب دیکھیں بیٹے کے لیے یہ پسند کیا اپنی آنکھوں کے سامنے جعفر کو بھی ایمان لاتے ہوئے دیکھا پھر عقیل کو بھی لاتے ہوئے دیکھا لیکن خود نہیں لا سکے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے شاہ تو اس کے بعد خیر علی کا یہ ایمان ہوا سعید البر صدیق بعد با... وہ ختم ہو گیا اگلے جمعے میں آپ کو کچھ ابتدائی پہلے پانچ سات لوگوں کے ایمان کا قصہ سناؤں گا میں نے کہا تھا کہ آپ کو وہ پانچ نام بتاؤں گا جو حضرت البقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عل کے قریب ترین دوست تھے اور جو ان کی دعوت کے اوپر فوراً ایمان لے کر آئے بغیر کسی پسو و پیش کے اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے وہ پانچ لوگ کون سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عن اور حضرت سعد بن ابھی وکاس رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کی شان کے پانچوں کے پانچوں عشرہ و بشرہ میں سے جن کو حضور نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی واخرد عمل الحمدللہ اللہ رب